ایک حدیث تین اسباق اللہ پاک کی بڑائی دل سے اور زبان سے بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد و آشرات الحجہ کے عیشک و محبت والے دنوں میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بازار میں جا کر تقبیرات بلند فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ بازار والوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ آج کل بڑے دن چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بلند کرنے والے دن اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جتنا ان دس دنوں میں عرض کیا یا رسول اللہ اللّہ فی سبیل اللہ بھی نہیں ارشاد فرمایا جہاد فی اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے یعنی شہید ہو جائے مال بھی لٹا دے جان بھی ایسے شخص کا عمل ان دس جنوں کے نیک عمل سے زیادہ افضل ہوگا اس حدیث شریف پر غور کریں بڑے اہم اسباق ملتے ہیں اس عشرے کی عظیم فضیلت کے اس میں کیا ہوا کیا ہوا عمل عمل صالح جہاد سے بھی افضل اگر مجاہد واپس آ جائے دوسرا بڑا سبق یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پختہ نظریہ تھا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے اس لیے جب کسی اور عمل کی جزوی افضلیت سنتے تو حیران ہوتے اور طالبانہ سوال فرماتے تیسرا سبق یہ کہ جہاد سبیل اللہ کے معنی بھی اس حدیث شریف سے واضح ہو گئے وہ جو ہر عمل کو جہاد بنا بیٹھتے بیٹھتے ہیں غور فرمائیں کہ حضرت آکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جہاد کا کون سا معنی مراد ہوتا تھا ارے بھائیو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نظریے کو اپنائیں